غزل سید محمد خان رند آواز و پیشکش راہیل فاروق پڑتی ہے آ کے جان پر آخر بلائے دل یا رب کسی بشر کا کسی پر نہ آئے دل تیرے بغیر کس کی तू کرے दिल جو کچھ سلوک तूने اس غریب سے کیوں بے وفا بتا تو یہی تھی جزائد دل تابو سبرو خرن کب کے چل دیے رکھتے ہیں کائنات میں ہم کیا سوائے دل گاڑا فلک نے پھر کسی عاشق کو خاک دے مرکز سے آ رہی ہے صدا ہائے ہائے دل ایسا کہاں انیس کہاں ایسا غم گسار بیگانہ سب سے ہے جو ہوا آشنائے دل. فران پنا جب سے لہو ہو کے بہ گیا سینے میں آ کے درد رہا ہے بجائے دل چھوڑا اگر اجل نے وفا وفادی نے بھی کی او بے وفا دکھاؤں گا تجھ کو وفا دل افسردگی نے کر دیا اس درجہ مجمحل آتی نہیں ہے سینے سے باہر سدائے دل اندلی مل کے کریں آہ تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل قربان ہے وہ تجھ پہ تصدق ہوں اس پہ میں دل تجھ پہ ہے نثار تو میں ہوں فدائے دل غم کا گزر ہے اس میں نہ غصے کا دخل ہے ہےشکوں کے ساتھ وہ بھی لہو ہو کے بہ گیا اے رن دیکھ لو یہ ہوئی انتہائی دل